جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے بے شک چاہے وہ حلال جانوری کا چنا ہو کیا وہ ناپاک بھی ہوتا ہے جن برتنوں میں اس کو استعمال کیا گیا ہو کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہیں اور اگر مجھے میں کپڑوں پہ لگ جائیں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں شکریہ جی جھٹکے کا گوشت حرام ہوتا ہے آ, وہ اس کا خون تو چاہے ذبح کرے تب بھی ناپاک ہی ہے صرف گوشت اگر لگے گا اس کے ساتھ خون نہیں ہے تو جو کپڑا ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا جیسے مردار کو آپ لگانا جو ہے وہ حرام نہیں ہے جب جانے مر جائے حلال ہو چاہے کے والا بھی مردار کے حکم میں ہے تو وہ چونکہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن خون حلال کا ہو کیا حرام بھائی کیا ہوا آواز نہیں آ رہی پلیز منیل بھائی دیکھ لیجیے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے کھانا ویسے جھٹکے کا گوشت ہے وہ اگر حالات جانور کا ہے تو ناپاک اس اسے وہ کپڑے کو لگ جائے گا تو اس کا فوڈ ہوگا تو پھر تو یقین ہے کپڑا ناپاک ہو جائے گا برتن میں ہے تو برتن کو بارہ دھونا بھی چاہیے چونکہ وہ مردار ہے اگرچہ وہ سور کی طرح ناپاک تو نہیں ہے لیکن بارہ مردار ہے وہ جو بڑا دھونا جو ہے وہ بہت طرح کپڑوں میں ہو یا برتن میں ہو تو اس کا को کو بھی लेना चाहिए چاہیے اور کپڑے کو بھی دھو لینا چاہیے اس میں کیا